آج چودہ سو اکتالیس سے جری رجب کی گیارہویں تاریخ ہے شیخ ابو مصاب سوری فق اللہ وسرح کی کتاب دعوت المقمت الاسلامی یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس الحمد للہ چھٹے نقطے میں جاری ہے چھٹے نقطے میں استاد محترم نے عالم اسلام میں جو مستقل حکومتیں عباسی دور میں اور ان کی خلافت کے بعد وجود میں آئی تھی ان کا تذکرہ شروع کیا ہوا ہے گزشتہ سبق میں استاد محترم نے فاطمیوں کی حکومت کا تذکرہ فرمایا تھا آج کے سبق میں گزشتہ سبق پر تھوڑا سا تبصرہ کرنا مقصود ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی حق بات کہنے سننے سمجھنے اور پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے دوستو فاطمیوں کی یہ جو حکومت تھی یہ دراصل شیعوں کی حکومت تھی شیعوں کی بہت سارے قسمیں ہیں نصیر ہیں اسنعشری ہیں اسماعیلی ہیں فاطمی حکومت نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کے ہاتھوں دم توڑا تھا فاطمی آپس میں لڑ رہے تھے انہوں نے آپس کے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے اپنے اپنے مفادات کے حصول کے لیے ایک فریق نے صلیبیوں سے اور دوسرے فریق نے سنیوں سے امداد طلب کی اور بالآخر خانہ جنگی کے نتیجے میں ان کی یہ حکومت جو کہ ڈھائی سو سال سے زیادہ قائم رہی تھی ختم ہو گئی شیعوں کی یہ وسیع و عریض سلطنت ختم ہو چکی ہے لیکن آج بھی شیعہ اپنی خلافت قائم کرنے کے درپے ہیں آج بھی شیعہ ایک عظیم سلطنت قائم کرنے کے پروگرام پر عمل پیرا ہیں اور وہ فاطمی خلافت کے طرز پر ایک مضبوط خلافت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں خلافت قائم کرنے کے سلسلے میں شیعوں کے عزم و ارادے کو ہم نے خواب سے تعبیر کیا ہے اس کی بہت بڑی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوتی خطوط روانہ فرمائے تھے تو اس زمانے کے دو سپر پاور تھے ایک روم دوسرا فارس رومیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کا احترام کیا اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہوئے لیکن فارسیوں نے ایرانیوں نے یا مجوسیوں نے کہہ دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کو پھاڑ ڈالا تھا اس وقت جناب سرور کون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بدعا فرمائی تھی مزق اللہ ملک اللہ تعالی ان کی حکومت اور سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے چنانچہ ان کی سلطنت جو کہ آج کل کے روس اور امریکہ کے ٹکر والی ایک حکومت تھی ایسے ختم ہوئی کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا اس تاریخی واقعے سے یہ تو معلوم ہو گیا کہ شیعوں کی اس جیسی حکومت قیامت تک قائم نہیں ہو سکتی جیسی کہ رومیوں کے زمانے میں قائم تھی جو کہ رومی سلطنت کا مقابلہ کیا کرتی تھی لیکن پھر بھی بڑھاپے میں بھی میک اپ کا شوق تو ہوتا ہی ہے یہ شیعہ اپنے بدنما اور داغدار چہرے کی جھریوں کو چھپانے کے لیے میک اپ میں مصروف ہیں ایک بار انہوں نے فاطمی حکومت قائم کی ظلم و ستم جبر و تشدد کا ایک طوفان گرم کیا لیکن الحمد اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکومت بھی جلد ہی دم توڑ گئی میرے بھائیوں میری بہنوں آج بھی مختلف گروہوں میں اور فرقوں میں بٹے ہوئے یہ شیعہ ایک خلافت قائم کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے چنانچہ ایران جو کہ اس وقت شیعہ نامی سانپ اور اجدح کا سر بنا ہوا ہے یہ بحرین کے یمن کے عراق کے اور سوریا کے شیوں کو جمع کر کے ایک عظیم تر شیعہ ریاست قائم کرنا چاہتا ہے اور یہ بات آپ حضرات ہرگز نہ بھولیے گا کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان میں ہندوستان میں یہ شیعہ طاقتیں زبردست انداز میں فعال ہیں اپنی شیطانی طاقتوں اور قوتوں کے ساتھ یہ ایک عظیم تر شیعہ حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں یہ شیعہ اس میں خطرناک ترین گروہ وہی اسماعیلی فرقہ ہے جس نے فاطمی حکومت قائم کرنے میں مؤثر کردار ادا کیا تھا اور وہی اسماعیلی فاطمی حکومت کے کرتا دھرتا تھے آج بھی آغا خان اور اس کے اسماعیلی یہ سب مل جل کر پاکستان کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے ہیں حکمران تو ان کے قابو میں ہیں ہی وہ تو آغا خان کے چندوں پر ہی پلتے ہیں تعلیمی نظام تو آغا خان کے حوالے کر ہی دیا گیا ہے اور تعلیم و تربیت جو کہ ایک قوم کے لیے روح اور شریانوں میں خون کی مانند ہے جب ان کے حوالے کر دیا گیا ہے تو بات خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہے اس کے علاوہ ایک اسماعیلی ریاست قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں یاگا خانی جس میں تھوڑا حصہ تاجکستان کا ہے کوہ پامیر کی طرف سے اور ایک بہت بڑا حصہ وطن عزیز پاکستان کے شمالی علاقہ جات ہیں ایک اور قابل ذکر حصہ ہے جس کا تعلق مشرقی ترکستان سے ہے جہاں اہور قوم بستی ہے جسے آج کل چینیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور اس کا نام شنجیانگ ہے گلگت چترال بلتستان وغیرہ سے سرحد جس شہر کی ملتی ہے اسے کاشغر کہتے ہیں جس کا ذکر علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے شعر میں یوں فرمایا ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخا کے کاشور میرے بھائیوں میری بہنوں آج ہمارا ملک اور ہمارے پڑوسی مسلمان ممالک آغاخانیوں اور اسماعیلیوں کے سازشوں کا شکار ہیں اور یہ یہودی صفت یہودی مزاج شیعہ ہمیشہ چوہے کی طرح آہستہ آہستہ اپنا کام نمٹاتے ہیں یہ انتہائی خاموشی کے ساتھ ہمارے ممالک کو ہڑپ کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں جبکہ ہمارے ملکوں پر مسلط نالائق اور ناجائز حکمران ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں اس لیے کہ انہیں آواخانیوں اور اسماعیلیوں کے ٹکڑیوں پر پلتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ہاں میں ہاں ملائیں گے میرے بھائیوں میرے دوستوں ایک خطرناک سازش ہمارے ملک پاکستان میں اور پڑوسی ممالک میں چل رہی ہے ہمیں اس کا ادراک ہونا چاہیے اور یاد رکھیے گا اگر خدا نخواستہ شیعوں کی اسماعیلی آغا خانیوں کی حکومت سنیوں کے درمیان میں کہیں قائم ہو جاتی ہے تو سنیوں پر جو مظالم اور جبر و تشدد کا سلسلہ شروع ہوگا اس کا تصور تک آپ نہیں کر سکتے واقعات میں لکھا ہے کہ ان عبیدیوں نے فاطمیوں نے علماء کرام کو انتہائی جبر و تشدد اور وحشیانہ طریقوں سے قتل کیا تھا ایک واقعہ آپ کے سامنے میں ذکر کروں گا علامہ عبد الغنی نابلسی فلسطینی رحمہ اللہ تعالی جو کہ عبیدیوں کو فاطمیوں کو مرتد اور کافر قرار دیا کرتے تھے عبیدیوں نے فاطمیوں نے انہیں گرفتار کیا اور انہیں فتویٰ واپس لینے کے لیے مجبور کیا کہ آپ فاطمیوں کو کافر اور مرتد نہ کہیں تو انہوں نے کہا یہ تو کتاب سنت کے مطابق میں نے فتوا دیا ہے اس سے واپسی اس سے رجوع کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے چنانچہ انہوں نے علامہ عبد الغنی نابلی رحمہ اللہ تعالی کو نمک ملا ہوا پانی پلایا اور اتنا زیادہ پلایا کہ ان کی کھال انہوں نے زندہ حالت میں ان کے جسم سے کھینچ لی زندہ حالت میں کہ ابھی تک ان کی روح اور جان نکلی بھی نہیں تھی فاطمیوں نے علامہ عبد الغنی ناب رحمہ اللہ کی کھال کھینچ ڈالی ان کے جسم سے ان کے کھال کو جدا کر ڈال یہ اس طرح کے ظالم اور جابر لوگ ہیں آج بھی ایرانی حکومت سوریا کی حکومت عراقی حکومت یمن کی حکومت سنیوں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے اس کے لیے کسی بھاری بھرکم دلائل کی ضرورت تو ہے نہیں